الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمسلین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ محترم والپیلے اسلام بھئیو اور مدنے چلنے کے ناظرین رمضان مبارک کی آمد قریب قریب ہے اور رمضان مبارک کی آمد سے پہلے روزے کے حوالے سے ضروری احکام جاننا ضرور بہت اہم ہے اور ویسے بھی ہم جن آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے چل رہے ہیں بالکل قریب ہی رمضان مبارک کے تعلق سے بھی آیات آئیں تو یوں ایک حسن اتفاق ہے کہ ہمارا سلسلہ اور رمضان مبارک دونوں ایسے موقع پر ان کی میچنگ ہوئی ہے کہ بر وقت ہم رمضان کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ سن سکیں گے ویسے بھی اس سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جو احکام سے متعلق ہے آج ہم اپنے سلسلے میں ایک نہیں دو نہیں تین آیتوں کو شامل کریں گے سورے بکرا کی آیت نمبر 183, 184 اور 185 سب سے پہلے 183 نمبر آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں پھر آگے گفتگو کرتے ہیں من اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتم مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کو بیان کیا آئیے سب سے پہلے دی دیکھتے ہیں اس آیتم مبارکہ کے زمان میں کن نکات پر گفتگو ہوگی کی آیت نمبر 183 کے تحت بیان کیے جانے والے نکات نمبر ایک روزے کے مقاصد کیا ہے نمبر دو روزے کب فرض ہوئے اور پچھلی امتوں میں روزے کی کیا تفصیل ہے قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت و کے تحت دو بنیادی نکات ایسے ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے ایک تو یہ کہ روزے کے مقاصد بیان کیے گئے کہ روزے کے کیا مقاصد ہیں اور اس میں جو مقصد بیان کیا گیا وہ بیان کیا گیا تقوی کا حصول جہاں روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری ہے اطاعت گزاری ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے حکم دیا اور ہم نے عمل کیا وہیں اس عبادت کے جو مقاصد ہیں اس کے پس منظر میں جو حکمتیں ہیں ایک حکمت پرانی مجید فقان حمید نے خود بیان کی کہ قطب علیکم سیام کما قطب من قبل تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی پر مطلب فرض کیے گئے اللہ الکم تاکہ تا تم پرہیزگار ہو جاؤ اب روزہ اور پرہیزگاری کا اپس میں کیا تعلق ہے اس کو کئی جہتوں سے بیان کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جو تقویٰ ہے اس کا سب سے اعلی درجہ یہ ہے کہ حرام کام سے بچا جائے تو عام طور پر انسان کی فطرت اور نیچر یہ ہے کہ ال انسان مما کہ انسان اس چیز کا حریث ہے جس سے منع کیا جائے جس کام سے روکا جاتا ہے منع کیا جاتا ہے یہ اور اس کے قریب جاتا ہے بچے کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس کھلونے سے یا جس چیز سے یا جس کام سے اس کو روکیں وہ پھر کوشش کرتا ہے اسے کر کے نئی مننس کے قریب جا کر رہنا ہے تو انسان کی فطرت بھی کچھ ایسی ہی ہے باقی ایام میں یہ ستھا زندگی گزارتا ہے لیکن جب رمضان آتے ہیں تو اب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تب بھی یہ پانی نہیں پی رہا ہوتا کوئی پوچھنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوتا جب بھی یہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا یہ روزے کی برکت سے اطاعت گزاری سیکھتا ہے روزہ جب رکھ لیتا ہے تو روزے کو پورا کرتا ہے تو روزے کا جو عمل ہے یہ اطاعت گزاری سکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہنا سکھاتا ہے تو روزہ ایک ایسی کلاس روم ہے کہ جس میں جا کے بندہ اپنا تسکیہ کرتا ہے عملی پریکٹس کر، عملی پریکٹس کرتا ہے اور اس عملی پریکٹس سے اللہ تعالی کی اطاعت گزاری سیکھتا ہے اور یہ سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور یہ کام جب میں اللہ تعالی کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں دنیا دیکھے یا نہ دیکھے میں نے اپنے روزے کو پورا کرنا ہے میں نے اس روزے کو توڑنا نہیں ہے تو روزے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سکھاتا ہے دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ روزہ جب آتا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے تقوی کا حصول ہوتا ہے آخر روزے میں اور تقوے میں کیا مناسبت اور کیا مماثلت پائی جاتی ہے اور کیا ایک ربط اور تعلق پایا جاتا ہے تو علماء نے یہ بیان کیا کہ انسان کو جو نافرمانی کی طرف ابھارنے والی سب سے بڑی قوت ہے شیطان کے بعد اس کی شہوت ہے اس کی خواہشیں نفسانی ہے کہ اس کی خواہشات نفسانیاں جو ہیں انسان کو راحت پر مجبور کرتی ہیں انسان کو مطلب کہ آزادی پر مجبور کرتی ہیں انسان کو بے لگام بنا دیتی ہیں انسان صحیح اور غلط کا فرق نہیں رکھ پاتا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو جو ش... شہوتیں ہیں وہ ٹوٹتی ہیں اور شہوتوں کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے اور بندہ اپنی شہوتوں کو ختم کرتا ہے فرمایا گیا کہ لین نصومہ یومی... یومی تو شہوات روزہ جو ہے شہوتوں کو توڑ دیتا ہے جیسا کہ غدیز پاک میں فرمایا گیا نکاح کی ترغیب دی گئی اور فرمایا گیا کہ نکاح کی جس کو استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے تو اب جو روزہ رکھنا ہے وہ انسان کا جو باطن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور انسان کی جو باطل خواہشات ہیں وہ ایک دائرے میں رہتی ہیں اس سے باہر نہیں ہوتی وسوسے کی حد تک رہتی ہیں آتی ضرور ہیں لیکن انسان کو ابھار نہیں سکتی وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو شہوتیں خواہشات روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھار رہی تھیں تو جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو پھر بندے کے اندر ایک اس کے ذوق کے اندر اس کی کیفیت کے اندر اس کے جذبات کے اندر نیکی آ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو بندہ عبادت کی طرف اس کا لگاؤ بڑھ جاتا ہے تلاوت قرآن کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور بندہ بھوک اور پیاس سے گزر کر ایک ایسا درس اور ایک ایسا سبق حاصل کر سکتا ہے کہ جو اس کی زندگی میں چینج لا سکتا ہے تبدیلی لا سکتا ہے تو یہ جو عرصہ ہے یہ عرصہ انسان کو سکھا دیتا ہے کہ تم کس طرح برائی سے رک سکتے ہو تکوا اختیار کر سکتے ہو اب جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر بندے کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اب وہ بندہ اس نے جو کچھ رمضان میں سیکھا ہے اس پر عمل کرتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے تو جو, جو لوگ اس سے بھول جاتے ہیں وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ نہ فرمانے کے کام اختیار کر لیتے ہیں یقینی طور پر وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں لیکن روزہ ان کو سکھا دیتا ہے کہ حقیقت میں ملان قلب کس طرف ہونا چاہیے حقیقت میں خواہشات کس طرح توڑی جاتی ہیں حقیقت میں رکا کس طرح جاتا ہے روزہ رکنا سکھاتا ہے بندہ جب کھانے پینے اور جمع سے اور ان باطنی چیزوں سے رکتا ہے کہ جس سے روزہ رکتا ہے تو انسان کی تربیت ہوتی ہے اب جس طریقے سے کلاس روم ہے مثال کے طور پر ہمیں سکھایا گیا کسی لیکچر میں کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے جو سکھایا گیا وہ تو بڑے اچھے اصول تھے اب باہر نکل کر کسی نے اسے اپنی زندگی پر نافذ کیا کسی نے نافذ نہیں کیا تو جس نے نافذ نہیں کیا اس کا اپنا قصور ہے سکھانے والے نے تو سکھا دیا اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا تو رمضان مبارک کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ رمضان مبارک ہمیں تربیت دیتا ہے ایک پوری ایک مہینے کی ایک کلاس ہوتی ہے جس سے گزر کر مسلمان بہت کچھ سیکھتا ہے اب اس پر عمل کرتا ہے نہیں اس کا اپنا ذاتی میٹر ہے دوسرا نقطہ یہ تھا کہ روزے کب فرض ہوئے اور پچھلی متوں میں روزے کے حوالے سے کیا تفصیل تھی کیا تفصیل ہے تو مفسرین نے اس کے حوالے سے لکھا کہ روزے جو ہیں وہ دو سن ہجری اور دس شابان معظم کو فرض ہوئے اور رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے ابتداء عشورہ کا روزہ فرض ہوا پھر چاند کی ہر مہینے کے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ یہ جو تین تاریخ تھیں ان کا روزہ فرض ہوا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور یہ فرما دیا کوتبہ عاریک مسیام تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو بقیہ روزے تھے عشورہ کا روزہ اور ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ چاند کے حساب سے وہ منسوخ ہو گئے اور رمضان ہی کا روزہ فرض رہا بیان ہوا کہ یہ روزے تم پر ہی فرض نہیں ہیں تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تو پہلے کی امتوں پر روزے ضرور فرض ہوتے رہے لیکن ان کی نوعیت کیا تھی ان کی کیفیت کیا تھی یہ ایک جزاغانہ بات ہے تو مختلف امتوں پر مختلف سابقہ جو انبیاء اکرام علی سلام تھے وہ اپنی امتوں کو تعلیم دیتے رہے ان میں روزے کی تعلیم موجود ہوا کرتی تھی لیکن ان کی نوعیت ان کی کیفیت اس میں فرق ہوتا تھا یہاں البتہ یہ بیان کر دیا گیا کہ روزے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر فرض ہوئے بلکہ اس سے جو پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی رمضان مبارک کے روزے فرض ہوتے رہے اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 184 کی طرف اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں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 اس آیت مبارکہ میں کن نکات پر گفتگو ہوگی آئیے ان نکات کو دیکھتے ہیں نمبر ایک کے تحت بیان کیے جانے والے نکات نمبر ایک مرض اور سفر میں کب روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کی اجازت ہے نمبر دو روزے کا فدیہ کیا ہے اور فدیہ کب ہوگا سب سے پہلے تو پچھلی آئے سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا قطبہ علی کم سیام تم پر روزے فرض کیے گئے اب آگے جو ہے اس آیتم مبارکہ میں ایک سو چوراسی نمبر میں پچھلی آیت کا حال بیان ہو رہا ہے معدودات روزے فرض ہیں مخصوص گنتی کے یعنی اگر چاند کی تاریخ انتیس ہوئی ہے تو انتیس روزے فرض ہوں گے تیس کا چاند تھا تو پھر تیس روزے فرض ہوں گے تو چاند انتیس کا ہوگا انتیس اور چاند تیس کا ہوگا تیس روزے فرد ہوں گے ایام محدود جو ہے اس نے وہ ایک اشارن وہ ایریا واضح کیا ہے وہ گنتی واضح کی ہے کہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ کتنے ہوں گے اور کس طرح ہوں گے اور مخصوص ایام ہوں گے اور ان ایام کو تراش کر کے ان میں روزے رکھنا ضروری ہے تلاش سے ہم ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ چاند دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے تمام ہوتا ہے اور بالخصوص رجب شابان اور رمضان جو ہے اس کا چاند دیکھا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر تعین کیا جاتا ہے کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے اور پھر اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ عید المبارک کا چاند نظر آیا یا نہیں تو رمضان جو ہے وہ مخصوص مہینہ ہے اور اس مہینے کے تمام ہی ایام کے روزے فرض ہیں یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے دو فقہی احکام بیان کیے ہیں پہلا فکی حکم ہے مریض اور مسافر کے حوالے سے کہ مریض اور مسافر جو ہے یہ چاہے تو رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ کر بعد میں قزا رکھ سکتا ہے یہ تو تھی ایک موٹی سی بات اب مریض کیسا ہو تو اس کو اجازت ہوگی مسافر کیسا ہو تو اس کو اجازت ہوگی یہ دونوں وہ باتیں ہیں جو قابل بحث ہیں تو سب سے پہلے مریض کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ مریض تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن مریض کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ مریض ہوتا ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے یہاں وہ مریض مراد نہیں ہے دوسرا مریض وہ ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہاں وہ مریض مراد ہے باہر شریعت میں کہ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو تو ان کو اجازت ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھیں اب ہر مرض کی جداگانہ گانا کیفیت ہوتی ہے جدا گانا صورتحال ہوتی ہے اس کے بعد باہر شخص میں بیان کیا گیا کہ ان صورتوں میں گمان غالب کی قید ہے کہ بیماری بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ایک شخص کا گمان یہ ہے کہ نہیں روزہ رکھنے سے کوئی صحت پر اثر نہیں پڑے گا اسے گمان غالب ہے تو روزہ رکھنا ہوگا اب گمانے غالب کی تفصیل ہے فرمایا کہ غلام گمانے غالب کی تین صورتیں ہیں اس کی ظاہر نشانی پائے جاتی ہو یعنی پتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے دمے کا مریض ہے اور سردی کا موسم ہے اب سردی کے موسم میں دمے کا جو مرض ہے وہ بڑھ جاتا ہے گرمی کے موسم میں وہ صورتحال نہیں ہوتی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ الرجی کچھ اس نوعیت کی ہے کہ ان دنوں میں بھی اس کی طبیعت وہی ہے کہ جس کو سخت طبیعت خراب ہونا کہتے ہیں تو جداگانہ بات ہوگی تو اب علامت پائے جا رہی ہے کہ اس نیت کی مجھے بیماری ہے اور اب میں روزہ رکھوں گا تو گمان غالب کے بیمار ہو جاؤں گا اور بیماری بھی اس درجے کی کہ جو شدت والی بیماری شمار کی جاتی ہے اس کے نشانے ظاہر ہو نمبر دو اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو یہ بھی تقریبا وہی بات ہے تھوڑا سا فرق ہے نمبر تین کسی مسلمان طبیب ہاضک مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو اگر نہ کوئی علامت ہو نہ تجربہ ہو نہ اس کے طبیب نے اسے بتایا ہو تو پھر افطار کر لیا تو کفارہ لازم ہے یہ اس وقت ہے جب روزہ رکھ لیا تھا روزہ رکھ لیا تھا تو اس وقت کی بات ہے کہ توڑ نہیں سکتا توڑے گا تو کفارہ لازم ہوگا لیکن فی زمانہ جو ڈاکٹر ہے نیک ڈاکٹر کا ملنا مشکل ہے تو یہاں فقہ کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے اثر حاضر کے اندر کہ ایک سے زائد بہتر یہ کہ ایک سے زائد ڈاکٹر کا مشورہ لے لیا جائے اور پھر اپنے گمان کو بھی شامل رکھے اپنی کیفیت کو بندہ خود بہتر سمجھتا ہے تو مرض کی کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جب وہ پائے جائیں گی تو روزہ ترک کرنے کی یا روزہ رکھ لیا تھا اسے توڑنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ صورتیں نہیں پائی جائیں گی تو اجازت نہیں دی جائے گی اسی طریقے سے اصل چکے دار و مدار مشقت ہے حاملہ عورت بیمار تو نہیں کہلاتی مریض تو نہیں کہلاتی لیکن اگر حاملہ عورت اس نیت کی ہے کہ اگر اسے اپنی جان کا یا بچے کی صحت کا اندیشہ ہے اور وہ روزہ بالکل ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرتی ہے اور سوچحال یہی سامنے آتی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لئے بہتر نہیں ہے اور نقصان کا قوی اندیشہ ہے تو بہرحال اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی اب حامل حمل تو جو ہے وہ نو مہینے تک رہتا ہے اور ہر عورت کی جدا گانا کیفیت ہوتی ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو شروع کے مہینے میں کے آنا شروع ہو جاتی ہے کھانا جو ہے وہ جیسے ہی حلق سے نیچے اترا ہے فوراً باہر آ گیا تو ان کے میدے اور رحم کی میچنگ میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے جس کی بنا پر ان کو کے آنا اور اس طرح کی جو چیزیں کیفیت رہتی ہیں تو کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ابتدائی جو مہینے ہیں وہ بڑی ان کے عزیز سے گزرتے ہیں بعد والے مہینے بہت اچھے طریقے سے گزرتے ہیں کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو یہ کیفیت نہیں ہوتی بلکہ شروع کے مہینے ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ان کو حمل ہے یا نہیں ہے تو ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی روزہ رکھ سکتی ہیں بعد کے مہینوں میں کچھ عورتوں کو پرابلم ہوتی ہے بالخصوص آخری مہینوں میں چونکہ اس میں بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ توانائی لے رہا ہوتا ہے عورت کی تو آخری مہینوں میں جداگانہ کیفیت ہوتی ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے آپریشن سے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ویسے ہی ٹانکوں میں کھچا ہو رہا ہوتا ہے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے پھر اگر حمل کے ساتھ کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی کوئی اور بھی مرض پایا جا رہا ہے تو پھر مزید جو ہے وہ جو نازک پن ہے یا جو صحت کے معاملات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو یوں کوئی کلیہ نہیں ہے کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جی صرف جو حاملہ ہوگی وہ رودے نہ رکھے نہیں دیکھا جائے گا صورتحال کیا پائی جاتی ہے آ, کتنی نازک صورتحال ہے صحت کو کیا مسائل درپیش ہیں اسی طریقے سے شوگر کا مریض ہو گیا دل کا مریض ہو گیا یہ ان کی کیفیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں تو شوگر کا جو مریض ہے اگر وہ اس کی کنڈیشن سے چل رہی ہے کہ اس کو کوئی شوگر بڑھنے کے مسائل نہیں ہے وہ بالکل اپنی شوگر کو کنٹرول کر کے چل رہا ہے تو بآسانی روزہ رکھ سکتا ہے دل کا مریض بھی ظاہر بات ہے ایک کیفیت میں نے رہتا اس کا مرض رمضان مبارک میں کس نوعیت کا ہے اس نیت کو سامنے رکھ کر وہ اپنے طبیب سے مشورہ کر کے ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں جو طبیب ہیں جو معالج یا ڈاکٹر ہیں وہ بالکل ہلکی پھلکی بیماری پر نظرہ زکام پر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ روزہ چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے اس کو اس کی نزاکت کو اس کی اہمیت کو اور جو حکم قرآن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ وہ صورتحال پائی جا رہی ہے یا نہیں جس کی وجہ سے اس کو روزہ چھوڑنا چاہیے تو قرآن مجید سکان احمد کی ساحت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جب صورتحال ایسی ہو کہ کوئی بندہ مرض کی شدت میں ہو یعنی کوئی مریض ہو تو اسے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے چھوڑ دے لیکن معاف نہیں ہوں گے بعد میں جب صحت مند ہو جائے گا اسے قضا رکھنی پڑے گی دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی مسافر ہو تو علماء نے اس کی تفصیل یہ بیان کی کہ جو شخص بانوے کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کا ارادہ رکھتا ہے نمبر ایک 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر ہو اگر کسی کا سفر 20 کلومیٹر ہے 50 کلومیٹر ہے 60 کلومیٹر ہے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آیا دوسری بات یہ ہے کہ وہ سفر اس نے طلوع فجر سے پہلے اختیار کیا ہو یعنی رات میں اختیار کیا ہو تو اس دن کا روزہ جو ہے وہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی مثال کے طور پر کسی نے عمرے پہ جانا ہے اور عمرے پر جب جانا ہے تو آٹھ دن مکہ مکرمہ ٹھہرنا ہے آٹھ دن مدینہ منورہ ٹھہرنا ہے اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آٹھ آٹھ دن جب ٹھہرے گا تو کسی بھی ایک جگہ اس کا قیام پندرہ دن یا زائد کا نہیں رہا تو مکہ مکرمہ میں بھی یہ مسافر مدینہ منورہ میں بھی مسافر اب اس کی فلائٹ ہے مثال طور پر صبح دس بجے تو اس دن کا جو روزہ ہے وہ معاف نہیں ہے اگر اس کی فلائٹ ہوتی مثال کے طور پر رات کو دو بجے تو وہ اس دن کا روزہ مسافر ہونے کی وجہ سے چھوڑ سکتا تھا تو فلائٹ تھی صبح دس بجے اس دن کا روزہ تو براہ یہ رکھے گا لیکن جب اگلا دن آئے گا تو اگلے دن میں یہ مسافر ہے مکمل طور پر تو اب یہ بقیا جو ایام ہوں گے اس کے حق میں اس کے اختیار پر ہیں اگر یہ چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو بعد میں رکھے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مشقت ہے وہ صرف دوران سفر ہوتی ہے ٹریولنگ جس وقت ہو رہی ہوتی ہے جب بندہ جا کے مقیم ہو جاتا, جا کر ٹھہر جاتا ہے اگر کہ وہ شریعت بار سے مقیم نہیں ہوتا اور نمازیں بھی وہ قصر پڑتا ہے تو یہ رخصت برقرار رہے گی کہ وہ چاہے تو بعد میں روزے رکھ لے لیکن عام طور پر روزے رکھے جاتے ہیں اور روزے لوگ رکھتے ہیں اسی لیے قرآن پاک نے یہ شاد فرمایا وہ ان تسوم خیر القم انکن تمتا اگر روزے رکھو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے رخصت ضرور دی گئی ہے لیکن رکھو گے تو بہتر ہے تو مسافر کو عظیمت اور رخصت دونوں کا اختیار ہے وہ اگر رکھے گا تو اس کے لئے بہتر ہے تو یہاں پر مرض اور سفر کے تعلق سے رخصت دی گئی اس رخصت کے حوالے سے میں نے ارض کیا کہ اس کی کیا تفصیل ہے اور کن کن صورتحال کے اندر جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اور بعد میں قرضہ رکھنے کی اجازت ہے کی نقطہ چلتے ہیں قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوراسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شاد فرمایا والی نہ یوتی ہو فدیہ اب دیکھیے قرآن کا جو ترجمہ ہے اگر ہم ظاہری الفاظ کو دیکھیں تو ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں گے لیکن یہ ترجمہ کسی بھی مترجم نے نہیں کیا وجہ یہ ہے کہ یہاں یوتی ہو سے پہلے لا محصوف ہے عربی زبان کا کلمہ لا معذوف ہے ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اصلاً روزے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تو کلمہ جو نفی ہے وہ یہاں محصوف ہے اور محظوف مانتے ہوئے تفاسیر کا اعتبار کرتے ہوئے پھر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو پتا چلا کہ تفاسیر کے بغیر صحابہ کی تفاسیر نبی اکرم علیہ صاحب اسلام کی تفاثیر اما تفاثیر کے تفاسیر ان کے بغیر قرآن کا سیکھنا اور سمجھنا ممکن نہیں ہے یہاں بات ہو رہی ہے ایسے شخص کی کہ مریض کو یہ اختیار دیا گیا کہ بھی وہ انتظار کرے گا اور جب صحیح ہو جائے گا تب روزہ رکھے اب مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ ہے کسی کا کوئی بخار ہے اور تین دن ایسے گزرے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا تو ٹھیک ہے وہ ان تین دن کے بعد رمضان کو کنٹینیو کرے گا لیکن اس کے بعد جو ہے جب رمضان ختم ہو گیا اب اس کو قزا رکھنے ہوں گے تو قزا کے تعلق سے اگر کسی کی قزا کی بھی ستا نہ ہو تو اب کیا کریں تو اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک لوگوں کے اندر یہ غلط کانسپٹ پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیا دے گا یہ کانسیپٹ غلط ہے جس نے کسی مجبوری کے وجہ سے روزہ نہیں رکھا وہ قزا کرے گا اور ایام میں ان کی قزا رکھے گا بہت سارے مرض ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی ہوتے ہیں بعد میں بندہ صحیح ہوتا ہے اور قزا رکھنے پر قادر ہوتا ہے قرآن مجید فقان حمید میں اس آیت و میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو قزا کی بھی فلوقت یا آئندہ استطاعت نہیں رکھتے اب بارش کی عبارت میں آپ سامنے پڑتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کس کریکٹر کی بات ہو رہی ہے فرمایا گیا کہ شیخ فانی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا چلا جائے گا جب وہ روزہ رکھنے سے آجز ہو یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ پائے تو ایسا جو شخص ہے وہ شیخ فانی کہلاتا ہے جو عام مرض ہے عام مرض کے اندر بندہ شیخ فانی نہیں کہلاتا عام مرض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حالت صحت اوت کراتی ہے بندہ روزہ رکھ لیتا ہے عام طور پر دیکھا جائے تو پچاس ساٹھ سال کی جو عمر ہے اس کے اندر بھی بندہ ہر آدمی شیخ فانی نہیں بن رہا ہوتا بڑھاپے میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں ہاں بڑھاپے میں جتنے زیادہ امراض جسم میں داخل ہوں گے اتنی ہی زیادہ جو کمزوری ہے وہ بڑھتی چلے جائے گی ضوح بڑھتا چلا جائے گا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی بڑھا شخص کس نیت کا ہے اگر وہ اس نوعیت کا ہے کہ فی الوقت بھی قضا نہیں رہ سکتا اور آئندہ بھی اس کی صحت ایسی نہیں ہے کہ یہ روزے کی قضا رکھنے پر قادر ہو جائے گا تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں اور اس کو یہ اجازت ہے کہ ایک روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گا قزہ رکھ سکتا ہے ابھی یا بعد میں صحت درست ہو جائے گی اور بیماری زائل ہو جائے گی اور یہ رکھ سکتا ہے تو اسے شیخ فانی نہیں کہتے شیخ فانی کی تاریخ جو میں نے بیان کی اس کو نوٹ کرنا ضروری ہے تو جو شیخ فانی ہو وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے گا فدیہ دینے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو شریف فقیر ہے اسے صبح اور شام دو وقتوں کا کھانا کھلا دے اور کھانا کھلانے میں مالک بنانا ضروری نہیں ہے اباہت کافی ہے کھانا شریف فقیر کو اپنے آپ بلا لے یا خود اس کے پاس کھانا لے کر چلا جائے وہ کھانا جتنا چاہے کھائے چھوڑ دے تو چھوڑ دے دو وقت کا یا تو اسے کھانا کھلائے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک جو صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے مالیت کی وہ مالیت اس کے حوالے کر دے مثال کے طور پر صدقہ فطر اگر سو روپئے بنتے ہیں تو سو روپئے جو ہے اسے دینا شریف فقیر کو دینا شیخ فانی کے لیے روزے کا فدیہ ہوگا ایک روزے کے بدلے یہ ایک فدیہ بنے گا تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو دوسرا حصہ تھا اس میں روزوں کے فدیوں پر فدیے پر بات کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ایک جو متبادل ہے قزا کے علاوہ وہ فدیہ بھی ہے اب دیکھیے قرآن مجید فقان حمید نے مریض کا تذکرہ الگ کیا ہے اور پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے اس کا تذکرہ الگ کیا ہے تو یوں ہر مریض کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ فدیہ دے گا یہ غلط ہے صرف اور صرف شیخ فانی جو ہوگا وہی فدیہ دے گا آگے چلتے ہیں آیت نمبر ایک سو پچاسی سور بقرہ کی اس آئتم بارکاہ میں اللہ تبارک نے کیا ارشاد فرمایا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں رمضان انزل فيه القرآن هدل من الهدى فمن فمل شہید ابل شہر وَمَن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكلون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 اس آیتمرکہ میں بھی بہت ہی اہم موضوعات کو بیان کیا گیا آئیے سب سے پہلے ان نکات کی فہرست دیکھتے ہیں جن پر گفتگو کی جائے گی ایت نمبر 185 کے تحت بیان کیے جانے والے نکات نمبر ایک نزول قرآن اس ماہ میں ہونا تمغائے رمضان ہے نمبر دو روزہ فرض ہونے کی بنیادی شرط رمضان کو پانا بھی ہے نمبر تین رمضان میں آسانی کس کس طرح ہے نمبر چار گنتی پوری کرنے سے کیا مراد ہے فرمایا گیا شہر الرمضان یعنی رمضان کا مہینہ قرآن نازل ہوا رمضان مبارک خود ایک نورانی اور پر نور مہینہ اور اس مہینے کو ایک تمغہ امتیاز یہ حاصل ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے نزول قرآن سے کیا مراد ہے مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں مفتی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تین معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا شرف اور جس کا جو مقام ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے ایک مانا یہ ہو سکتا ہے دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ قرآن نازل ہونے کی ابتدا رمضان سے ہوئی تیسرا معنی یہ بیان کیا اور یہی تیسرا معنی زیادہ مشہور ہے کہ قرآن مجید فقان حمید ستائیس رمضان المبارک کو مکمل جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے لوہے محفوظ پر نازل فرمایا ستائیس رمضان مبارک کی رات لہلت القدر کی رات مبارک رات کہ جس میں قرآن لوہ محفوظ پر نازل کیا گیا اور پھر وہاں سے جبیل امین تیئیس سال کا عرصہ لگا انہیں نبی اکرم علیہ سات و السلام کے قلب اتھر پر آیات نازل ہوتی رہی جبر الامین آتے رہے وہ آتے رہے وہی کے مختلف انداز رہے زیادہ تر جو ہے وہی فرشتوں کے ذریعے ہی نبی اکرم علی صلاح اسلام تک پہنچی ہے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ محفوظ پر ستائیس رمضان مبارک کو قرآن نازل کیا تھا اس لیے اس بات کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس دن قرآن نازل ہوا تو علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر قرآن نازر ہونے کو بیان کیا تو یہ بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے بندوں کو ملی اس کا تذکرہ کیا جائے تو اب اگر کوئی میلاد مناتا ہے اور میلاد میں کیا ہوتا ہے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر آمد کے ضمن میں آپ کی ذات اور آپ کے صفات کا تذکرہ ہوتا ہے سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ تذکرہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ کوئی بری بات نہیں یہ قرانی اصولوں سے ماخوذ ہے دوسری بات دوسرے نقطۂ کی طرف چلتے ہیں ساہت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا فمن شاہد امین کم شاہ کہ تم میں سے جو شخص رمضان مبارک کو پائے تو وہ روزہ رکھے گا تو یہاں پر اصل میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے نماز کے لیے ایک شریعت نے ایک معیار رکھا ہے کہ جی جب غروب ہو جائے گا تو اب مغرب کی نماز پڑھنا ہوگی جب طلوع فجر ہو جائے گی تو فجر کی نماز پڑھنا ہوگی جب زوال ختم ہو جائے گا تو زہر کی نماز پڑھنا ہوگی سایہ جو ہے جب دو مثل ہو جائے گا تو اصل کی نماز پڑھنا ہوگی تو نمازوں کے لیے بھی ایک معیار بیان کیا گیا ہے ایک سبب بیان کیا گیا ہے تو روزہ رکھنے کا اصل سبب ہے ماہ رمضان کو پانا اس عبادت کی ادائیگی رمضان سے پہلے نہیں ہو سکتی اور اس عبادت کی ادائیگی رمضان کے بعد اگر ہوگی تو بطور قزا ہوگی تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہی اس عبادت کی ادائیگی کا مہینہ ہے اب یہ آیتم وارکہ ایک ایسی آیتم وارکا ہے کہ جس پر اثر حاضر کا ایک بڑا ہی سلکتا ہوا مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر دو فریق ہیں علماء کے اور دونوں ہی فریق اسی آیت پر جو ہے اسی آیت سے استعلال کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کسی اور ملک میں تھا اور اس نے وہاں تیس روزے مکمل کیے اور تیس روزے مکمل کر کے جب پاکستان آیا تو یہاں بھی رمضان تھا سہری آئی اور یہاں بھی رمضان تھا تو علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ فمن شاہد امین کم شاہ ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے جب یہاں آیا ہے آ گیا تو اب چونکہ رمضان کا مہینہ اس نے پایا ہے لہذا یہ روزہ رکھے گا علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک نے دو چیزیں ارشاد فرمائی ایک تو یہ فرمایا ایامم, ایامم معدودات ایام محدودات کے مخصوص دن ہے رمضان کے یعنی انتیس یا تیس پھر دوسری جگہ فرمایا اسی آیت میں ایک سو پچاسی میں وری تخ <الْعِدَّة> کہ گنتی پوری کرو تو گنتی تھی رمضان کی تیس روزے تو جب ایک شخص نے تیس پورے کر لیے تو اکتیس روزے تو ہو نہیں سکتے تو ایک آیت اور دونوں جو علما کے مطلب کہ دو مختلف ڈفرنٹ اوپین ہیں ان دونوں ڈیفرنٹ اوپینین کی جو دلیل ہے جو استدلال ہے وہ اس ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ رمضان کے مہینے کو پا رہا ہے اگر نقطۂ طرف چلتے ہیں فرمایا گیا کہ رمضان میں آسانی ہیں اللہ اشارت ہے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے یورید اللہ و اليسر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے ولا یورید و العسر تم پر تنگی نہیں چاہتا اب رمضان کے حوالے سے کیا کیا آسانیاں ہمیں دی گئیں مریض اور مسافر کو رعایت دی گئی مریض اور مسافر کو رعایت دی گئی ناپاکی کی حالت میں جو عورت ہے اسے رعایت دی گئی کہ وہ قزا رکھے مریض اور مسافر بھی قزا رکھیں گے شیخ فانی فدیہ دے گا سال میں تیس روزے فرض کئے گئے زیادہ فرض نہیں کیے گئے صرف تیس ہیں اسی طریقے سے سہری خانے کی اجازت دی گئی شہری میں برکتیں رکھی گئیں صرف دن میں روزہ فرض ہوا ہم پر تو یہ مختلف جو ہے وہ چیزیں ہیں آسانیاں ہیں جو اللہ تعالی نے ہم پر نازل فرمائیں گنتی پوری کرنے سے بات یہ ہے کہ چاند اگر تیس کا ہے تو تیس رکھیں گے اگر انتیس کا ہے تو انتیس رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا روزوں کے حوالے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم